احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ باد احمد دیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد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 جو خوشی ہر دل مردن مردن میں, مردن مردن میں مردن ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمد یا زندہ باد احمدی زندہ باد احمد زندہ باد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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد Zindabad Zindabad I pray to Allah from the Holy In the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 ستتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعين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 في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون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 بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے اب میں عیزہ فرۃ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی مارکت العانہ نعت پیش کریں گے جب سے میں ہوش سنبھالی ہے کبھی ایسی نعت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 ترا مر جا سو بسد جوم بسد ہے یہ کرتا ہے کا ایک غلام شاہ آلی مقام مق شاہ کو علی مق ال کاہ سل تو الہ کا الک سلاح القہ سلاح تو الیک سلح ہسی نانیالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ سن وہ نور جب پھر اس پر وہ اخلاق اکمل تری کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری زہے خل کے کام ذہی حسن تحیع حلق کا مل ظہی حسن تار الیک سل تو الیک سلح ال ال کا سلح ع ال سلاح تو کا سلح خلائق کے دل تھے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگ گیرلی ذلالت تھی دنیا چھا رہی کہ کتا ڈھونڈے سے ملتی ن تھی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیا ہوا آپ کے دم اس کا قیام السلا تو علیک کا سلام علیک کا سلا تو الیک کا سلام الک سلام محبت سے گائل کیا اپنے دلائل سے سکھائل کیا اپنے جہالت کو زائل کو کامل کیا اپنے نے بیاں کر دی سلام الیک کا سلا تو سلام نبوت کے تھے جس قدر بھی کمار وہ سب جمہیں آپ میلام سفات جمال سفات جلال ہر ہرک رنگ ہے بس ادیم المثال لیا ظلم کا انتقام لیا زلم کا alaik as-salatu alaik as-salam alika as-salatu alaik as-salam qu adas hayat mutahhar mazaa بات مکتا عبادت میں تا سوار جہاں گیر یکرام برا کہ بے گزشت عز کس رنیلی روا محمد ہینا Muhammad hi kaam Muhammad hi naam Muhammad hi kaam Alaik salatu Alaik salaa Alaik salatu Alaik salaa Alaik المدار اوشا کے ذات یگاں صپہ دار افبا چودوسیاں معرف کا ایک کل آتمی زندہی جاوان پلا ساکیا کجا پلا سا کیا جام الک السلام alayka salatu alayka salatu As-salamu حضوب اللہ ہمن شاعطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامن یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو پیش کیا جانے والا پروگرام عربی اور بنگلہ زبانوں میں ہوتا ہے جو کہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے جب کو اتوار کی شب آٹھ بجے ہماری براہ راست نشیات کا آغاز ہوتا ہے سامعین ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے پیش کیا جانے والا ایک پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے اپنی ہی زبان میں احمدیہ مسلم جماعت کا موقف پیش کریں سامعین کا اس پروگرام کو اردو میں پیش کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت میسر نہیں کہ ہم اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ سکیں لیکن اللہ کے فضل سے یہاں اس ملک میں ہمیں یہ مواقع میسر ہیں کہ ہم اپنی بات اپنی زبان میں آپ تک پہنچا سکیں یہی وجہ ہے کہ ہم ریڈیو احمدیہ اردو زبان میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہمارے مستقل سامعین یہ جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے ہم اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور سامعین ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں ہمارے کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس میں ہم سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر بات کیا کرتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ مہینے کا ہر پہلا پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ ولا وسلم سے ہی موصوب اور منسوب کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس میں ہم آپ کی خدمت میں جس میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاۃ کی صداقت کی بابت بات کرتے ہیں اسی طرح ایک اور پروگرام ہے سامعین جس میں ہم آپ کے سامنے ان روحانی خزائن کی بات کرتے ہیں جو مسیح اور مہدی نے آ کر لٹانے تھے ہمارا تذکرہ اور یہ ہمارا خیال یا ہمارا جو موضوع ہوتا ہے وہ ان عظیم الشان تصنیفات کی طرف ہے جو سیدنا حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مسیحی و مہدی امود علیہ صلاۃ وسلام نے اپنے زمانے کے لیے اور آپ بعد میں آنے والے زمانوں کے لیے چھوڑیں سامعین اسی طرح سے ہمارا ایک اور پروگرام ایسا ہے جس میں ہم اسلام اور عصر حاضر یوں کہ یہ کہ اسلام اور مغرب کے اوپر بات کیا کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہوا کرتے ہیں اس میں مکرم امتیاز احمد سرا صاحب ہیں صادق احمد صاحب ہیں یہ عمومی طور پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آج بھی ریڈیو احمدیہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہے اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے اس سے پہلے کہ میں پروگرام کی تفصیل میں جاؤں آج اسٹوڈیوز میں موجود مہمانوں کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ حسب سابق موجود ہیں امتیاز احمد سرا صاحب انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ اس طرح آپ نے سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم و اللہ کا تحفہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ صادق احمد صاحب بھی موجود ہیں انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ سامعین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ان دو حضرات کے علاوہ حافظ علی مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں حافظ علی مرتضی صاحب بھی اس طرح امتیاز صاحب اور صادق صاحب ہیں اسی طرح سے وقف زندگی بھی ہیں اور دین کی اشاعت تبلیغ اور احمدی مسلم جماعت کے نوجوانوں کی اور عمومی طور پہ تمام لوگوں کی تربیت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں انہیں بھی خوشان دیت کہیں گے حافظ صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے ہم پروگرام آگے بڑھائیں گے سامعین پروگرام کے موضوع بھی آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے اور اسی کے ساتھ جب وقت آتا ہے تو ہم آپ کو بھی موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں تو وقت آنے پر اسٹوڈیوز کے ٹیلیفون نمبر آپ کو بتا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جیسا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اسلامی طور پر شروع ہو چکا ہے اور بارہ ربیع الاول بھی قریب ہے اسی ہفتے میں بارہ روی الاول بھی آئے گا ہوتا کچھ اس طرح سے اے سامعین کہ روی الاول گزشتہ کچھ سالوں سے مجھے کہنا چاہیے بہت زیادہ پرانا عرصہ نہیں ہے کہ اس مہینے کا تقدس جس طرح سے ہوا کرتا تھا وہ اب ہے نہیں روی الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم عمومی طور پر جو دیکھا گیا ہے ایک لفظ شروع کر دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جشنِ عید میلاد النبی اور اس جشن کے لفظ کے ساتھ پتہ نہیں پھر کون, کون سی چیزیں شروع کر دی جاتی ہیں سب سے پہلے میں امتیاز صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ ربی الاول کو کس طرح دیکھتی ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ ولا و سے اپنی محبت ایک عقیدت اور عشق کا اظہار ہم کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے آ عظب اللہ شیطرم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللّہ مسلیٰ محمد اللہ علیہ محمدن مبارک وسلم انََََََََََّ كا حمید مجيد آ, آ, میرا خیال ہے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا بہترین جواب ایک اقتباس کی شکل میں سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آ, یہ آ, ام, امام جماعت احمدیہ آ, جماعت احمدیہ کے پانچویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسرزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میرشاد فرمایا تھا سفی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب دنیا میں وہ نور آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا جس نے تمام دنیا کو روحانی روشنی عطا کرنی تھی اور کی اور جس نے خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنی تھی اور کی جس نے برسوں کے مردوں کو روحانی زندگی دینی تھی اور دی جس نے دنیا کو امن اور سلامتی عطا کرنی تھی اور عطا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلّا کا اللہ رحمت علمین یعنی ہم نے اور ہم نے تجھے دنیا کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ چرن پرن سب کے لیے رحمت ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھا اور ہے اور جس کی تعلیم تا قیامت ہر ایک کے لیے رحمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماننے والوں کو فرمایا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول میں تمہارے لیے اسوئے حسنا ہے تو یہ صفی صاحب جماعت احمدیہ کا موقف ہے کہ یہ جی وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اللّہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ و وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آپ نے وہ ذیم و شان کام کر کے دکھائے اپنی زندگی میں جو اگر دیکھا جائے باقی انبیاء کی زندگی میں اس طرح مکمل نہیں ہوئی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام کام اپنے کمال تک پہنچے yeah. تو آپ نے جس طرح عرض کیا کہ یہ جو آج کل دیکھا جاتا ہے اسپیشلی ہندوستان میں اور پاکستان میں عید میلاد النبی اور جو آپ نے ذکر کیا کہ جو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ ان سے عشق کرنے والا کوئی نہیں تھا آپ کی اتباع انہوں نے بھی کامل اتباع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی اور تو اگر کسی نے کوئی میلاد کیا ہے یا وہ جشن منایا ہے اور جتنی بھی بدعت آج کل کے زمانے میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو سب سے اولین فرض دون لوگوں کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری اور آپ کے آ, آپ کی سنت پر چلے تو دیکھا جاتا ہے کہ جو اسلام کی پہلی صدیاں جنہیں بہترین صدیاں کہلاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ان لوگوں کو انتہائی درجے کی تھی اور وہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بہترین طور پر عمل کرنے والے تھے اور علم بھی رکھتے تھے اور ان ان میں دیکھا جائے تو کہیں کسی صحابی نے یا تابی نے جو صحابہ کے بعد آئے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا انہوں نے کہیں ان صدیوں میں ابتدائی صدیوں میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملتا جی ہاں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی کا پھر کہاں سے کہاں سے شروع ہوئی جی تو حافظ صاحب تو یہ سوال ایک جینون سوال بڑھتا ہے کہ پھر کہاں سے شروع ہوئی جی بالکل بالکل پیاس صاحب اس کے متعلق جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا پہلی تین صدیوں میں تو بالکل ذکر نہیں ملتا ٹھیک ہے نہ کسی صحابی نے کبھی کوئی عید جشن عید میلاد النبی کے نام سے کوئی بات کی جہاں تک تاریخ میں دیکھیں تو ایک شخص جس کے جس کا نام عبداللہ بن محمد بن عبداللہ قدہ تھا اور اس کے پیروکار فاطمی کہلاتے تھے اور وہ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کی طرف منصوب کرتا تھا تو اور اس کے اس کا تعلق جو ہے وہ باطنی مذہب سے تھا باتنی مذہب کے متعلق بتا دوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت کے بعض پہلو جو ہیں وہ مخفی ہوتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں تو جو مخفی ہوتے ہیں ان کی وہ خود تشریح کر سکتے ہیں تو ان کے متعلق زیادہ تفصیل جو ہے وہ اور بھی پتہ کی جا سکتی ہے اور اس کے متعلق ایک جو ہے وہ یہ کہ وہ دوکے سے مخالفین کو قتل کرنا اور مارنا بھی جائز رکھتے ہیں جیاب. انہی کو وہ انہیں عقائد کو وہ چھپے ہوئے عقائد بھی کہتے ہیں جیاب. تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باطنی مذہب والے ان نے انہوں نے تاریخی طور پر اس عید میلاد النبی اور اسی طرح اور بھی میلاد جو ان کے زمانے میں شروع ہوئے ہوئے تھے میلاد حضرت حسن میلاد حضرت حسین ملاد حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ ملاد, حضرت علی, ملاد, علی ملاد اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو یہ سارے اس انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے اور یہ زمانہ تین سو باسٹھ ہجری کا بتایا جاتا ہے جب ان کی مصر میں حکومت تھی تو اس اس کو مزید اگر دیکھا جائے کہ صفی صاحب اس میں تاریخ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے امام اور حکم اور عدل جب آئے اور جی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور عدل بنا کر بھیجا گیا جی. تو ان سے بھی یہ سوال کیا گیا ٹھیک ہے کہ یہ مولود خانی کیا چیز ہے پر آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ کا جواب بہت عمدہ ہے وہ اسی کو میں پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت عمدہ ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے جی اور خود خدا نے بھی انبیاء کے تذکرہ کی ترغیب دی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی بدعت مل جاویں جن سے توحید میں حل واقع ہو تو وہ جائز نہیں کیا بات ہے خدا کی شان خدا کے ساتھ اور نبی کی شان نبی کے ساتھ رکھو آج کل کے مولویوں میں بدعت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بدعات خدا کے منشاہ کے خلاف ہیں اگر بدعات نہ ہوں تو پھر تو وہ ایک واضح ہے آ حضرت صلی اللہ وسلم کی باثت پیدائش اور وفات کا ذکر ہو تو موجب ثواب ہے ہم مجاز نہیں کہ اپنی شریعت یا کتاب بنا میں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حافظ صاحب بات تو بالکل ٹھیک ہے اور بات آگے بھی بڑھتی ہے اس میں یہاں دو سوالات ذہن میں آتے ہیں ہم نے بات تو کی اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ سیرت آ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی جو ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اس حوالے سے جب بھی ذکر کیا جائے وہ بہتر ہے میں آتا ہوں آپ صادق صاحب آپ کی طرف اور آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم ربی الاول جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ تو دنیا کے لیے ایک احسان ہے جیسے حدیث قدسی ہے کہ الاک علامہ حق خلق الافلاق کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان بھی نہ آتے اسی نسبت سے ہم کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا ذکر خاص طور پہ کیا ربی الاول میں کیا جانا چاہیے یا عمومی طور پر سارے سال یہ ذکر ہونا چاہیے اور دوسرا ذکر جیسے امتیاز صاحب نے بات شروع کی کہ کس طرح سے کرنا چاہیے یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے جہاں تک تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ تعلق تعلق تعالیٰ قرآن کریم میں فرما ہے کہ اللہ رشتے جو ہیں جی. وہ نبی پر دودھ بیچتے ہیں اے وہ لوگ ہو جو ایمان لائق ہو تم بھی نبی پر دودھ بھیجو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ خاص اس مہینے میں دودھ بھیجو یا है. کسی اور موقع پہ بھیجو یہ تو ہمارے لیے قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد کریں آپ پر درود بھیجیں اور وہی ہمارے لیے باعث برکت ہے ٹھیک دوسری رہی یہ بات کہ کسی خاص موقع پر اس کا ذکر کرنا تو اس والے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک عید میلاد النبی کا ذکر چل رہا ہے تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ماہ میں یا اس وقت میں خاص طور پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک رسوا تھا اس کو ہمیں پہلے سے بڑھ کر اپنے سامنے رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح قائم کیے ہیں مثلاً عبادتوں کے ہر پہلو کے وسلم نے ہمارے لیے قائم کیے پھر اعلیٰ اخلاق کے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے حقوق وباد کے نمونے صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے تو جہاں تک ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کو یاد خورت خورت کرنے کا تعلق ہے آپ کے ذکر کا تعلق ہے تو ہمیں آپ کے یہ نمونے آپ کا یہ مبارک اسوا جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس بارے میں سیدنا حضرت تقتس مسیح معود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلط و اسلام بیان فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ, صلی, اللہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کام کا نمونہ دکھلا دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے سچے مومن کے واسطے کافی ہے کہ دیکھ لیو کہ یہ کام آن حضرت صلی اللہ, اللہ, اللہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں اگر نہیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں بس یہ بالکل. اصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوا ہے آپ کے جو کام ہے وہ ہمیں سامنے رکھنے چاہیے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بالکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ صادق صاحب امتیاز صاحب سلسلہ تو ہمارا گفتگو کا چلتا بھی رہے گا بات کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے بہت سے موضوعات ہیں جہاں آج ہم نے انشاءاللہ اس پروگرام میں ان موضوعات کا تذکرہ کرنا ہے خاص طور پر ابھی اسی مہینے اور پچھلے مہینے کے کچھ دن ایسے گزرے ہیں جس میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بن بنسل عزیز نے دورہ امریکہ کیا اس میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یہاں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے جو کالرز ہیں جو ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں جی ان کے لیے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی بتا دیتے ہیں سامعین اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے ہمارے وہ دوست جو ہمیں سن رہے ہیں اور ٹورنٹو شہر سے باہر ہیں وہ ریڈیو احمدیہ کا ٹول فری نمبر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ 1855 4106522 1855 4106522 ہے یاد رکھیے گا کہ جب آپ آن ایئر آئیں تو ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو سن رہے ہوتے ہیں آپ براہ راست آپ کی آواز ہزاروں لوگوں تک جا رہی ہے تو اپنی گفتگو کو کے معیار کو ریڈیو کے حساب سے بھی رکھیے اور آپ کے اور اس پروگرام کے شائع شان بھی ہونا چاہیے اسی طرح سے آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو موقع آپ کو فراہم کیا جاتا ہے وہ سوال کے لیے ہے تو کسی بھی قسم کے تبصرے یا رائے اس سے اجتناب کیجیے اگر آپ کا سوال ہے تو وہ ضرور کیجیے اور آپ کے سوال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سٹوڈیوز میں موجود مہمانوں نے آپ کے سوال کا جواب مکمل نہیں دیا یا کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ دوبارہ بھی ریڈیو احمدیہ میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ یا مزید سوالات سوالات کے ساتھ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں ہمارے پاس کافی وقت ہوتا ہے پروگرام کا پہلا حصہ دس بجے شب تک جاری رہتا ہے دس بجے ہم پروگرام تو جاری رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب بھی موجود ہوں گے اسی طرح سے حافظ علی مرتضی صاحب بھی ہوں گے اور صادق احمد صاحب بھی ہوں گے لیکن ہماری فریکوینسی دس بجے سے بارہ بجے تک اے ایم فائیو تھرٹی پر چلی جاتی ہے تو آٹھ سے دس ہم پروگرام اسی فریکوینسی پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں جب بجے سے لے کر 12 بجے یعنی پروگرام کے آخری دو گھنٹے ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اے ایم 530 پر ہمارے وہ سامعین جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں یا انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اے ایم فائیو تھرٹی یا اس کے علاوہ اگر آپ پروگرام کو سننا چاہتے ہیں تو ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے آف اسلام ایک ہی لفظ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اس ویب سائٹ کے ذریعے سامعین آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں کانٹیکٹ اس میں جا کر آپ اپنی رائے اپنے تبصرے یا اپنے سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ پروگرام میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہتے تو بذریعہ ای میل بھی ہم تک آپ پہنچ سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو Q سے کویشچن اور A سے آنسر کیو تو سٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 ہے آپ کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے ساتھ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام جاری رہے گا پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شب بارہ بجے تک ایک آخری اور اہم ضروری بات یہ ہے کہ جب اے ایم فائیو پر ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے تو پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنثلا عزیز کے خطبۂ جمعہ جو بھی تازہ ترین خطبۂ جمعہ ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری نشیات برائے راست جاری رہتی ہیں پروگرام کے آخری حصے میں خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے ان گزارشات کے بعد میں امتیاز صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں ہم نے موضوع شروع کیا ربی الاول اس میں تو کوئی شک جی. اور شبہ نہیں کہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے ایک ایسا وجود جو کہ رحمت اللہ تھا اس کی اس کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی پیدائش پر بات کی جائے صادق احمد صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ ہاں حضور صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم درود بھیجتے رہیں کسی خاص دن یا کسی خاص مہینے میں نہیں بلکہ سارا سال ہما وقت یہ کام ہونا چاہیے اسی طرح سے ہمیں حافظ علی مرتضیٰ صاحب نے ایک پس بیان کیا کہ کب یہ ایک کام شروع ہوئے یا دن منانے شروع ہوئے اور آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دن کس طرح سے منانے چاہیے تو اپنے سننے والوں کے لیے آپ ہمیں بتائیں گے کہ ربیع الاول میں ہم یہ احمدیہ مسلم جماعت بحثیت مجموعی کیا کرتی ہے اگر میں تاریخ میں جاؤں ذرا پیچھے دیکھوں جی اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو جو جلسہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیرت النبی جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس میں جماعت احمدیہ کا بڑا کلیدی کردار نظر آتا ہے جی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے غصاخی کرنے کی کوشش کی ہے تو جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے نہ صرف اپنے اپنی زبان سے بلکہ عمل سے اور اس کا عملی رنگ یہ دکھایا کہ پوری دنیا میں جلسہ ہائے سیرت نبی کا انعقاد کیا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں نہ صرف مسلمان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تقریر کرتے ہیں اور لوگوں کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس و کے بارے میں بتاتے ہیں بلکہ اس میں جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی مدعو کیا جاتا ہے اور ان کو اس بات کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کی زندگی کے بارے میں جو ان آ, ان کے تاثرات ہیں خیالات ہیں مکالہ جات ہیں ان کو پیش کریں اسلامین کی خدمت میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پہ کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں اور جتنے بھی مغرب میں ممالک جہاں پہ احمدی بستے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان ممالک میں جلسہ سیرت نبی کا انعقاد کیا جاتا ہے آج ہی ہمیں ایک چرچ میں جانے کا موقع ملا ان کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا تھا اور اس چرچ میں آج انہوں نے پریئر سروس پہ لیے ہمیں ہمیں بلایا اور اس میں عنوان جو تھا وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امن کی تعلیم ہے وہ سامنے پیش کرنے کا مجھے موقع ملا اور اس میں جب ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کے دل میں بڑھتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم زندگی وسلم. کے بارے میں ان کو اور علم حاصل ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ایک ہم جگہ ہے کیلڈن اس میں جو اکثریت ہے سفید فام لوگوں کی ہے اور ان کا جو مین سورس ہے علم حاصل کرنے کا اسلام کے بارے میں وہ یا تو فاکس نیوز ہے یا سن میڈیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ دونوں جو میڈیا اوٹلٹس ہیں اسلام کے خلاف باتیں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, دلوقتي شان دلوقتي. میں وہ ساخی بھی کرتے ہیں تو ہم یہ جو کام کرتے ہیں یہ جو ہم, ہم حضرت امام جماعت ہیں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیل خامی سیدیہ بن عصل عزیز ان کی عین ہدایات کے مطابق کرتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ چھوٹے قصبوں میں جائے جائے جہاں پہ اسلام لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق عام طور پر نہیں ہوتا یا وہ اسلام کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے ایک ڈائریکٹ سورس سے تو ان, ان سے ان سے جا کے ملے انہوں نے اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرنے تو اس کا یہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے تو یہ اس چرچ میں تقریباً پچاس کے قریب لوگوں نے شمولیت کی اور وہاں پہ نہ صرف مجھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے اسوۂ حسنہ پر اسلام کی امن پسند تعلیم پر اور پر گفتگو کرنے کی توفیق ملی اس کے علاوہ مجھے جو سوال ان کے سوالات کے جواب دینے کی توفیق بھی ملی اور اس میں بہت سارے ان کے ایسے سوال تھے جو اسلام کیا شدت پسندی کا مذہب ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے یہ اس طرح کر کے پھر آ, کچھ سوالات مسلمان عورتوں کے بارے میں تھے ان کے لباس کے بارے میں تھے یہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ ان کے ذہن میں بہت سارے شبہات ہیں جی اور جب ہم آ, یہ ان کے سامنے تعلیم پیش کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آو. ہے یہ اس کے پیچھے حکمت ہے تو اسلام کی تعلیم نکھر کر سامنے ان کے لوگوں کے سامنے آتی ہے اور حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امیج ان کے سامنے بنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرض سے وہ ایک حقیقی جو امیج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان <سلام> کے مطابق وہ ہمیں ان کے سامنے پیش کرنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرض سے جس طرح صادق صاحب نے ذکر کیا ابھی کہ ہم کچھ یہ نہیں کہ جس جس جو ربی الاول کے مہینے میں ہم یہ کوششیں زیادہ کر دیتے ہیں ہاں یہ کوششیں زیادہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہم پورے سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پروگرامز کینیڈا میں بھی کرتے ہیں اور دنیا بھر میں ملاقات کرتے ہیں ہم نے پچھلے دنوں پروگرام میں ذکر کیا کہ وہ ایک سپیچ کمپٹیشن تھا جس کے جو ڈین مارک میں ہونے والے کارٹون مقابلے, م... مقابلے م... کارٹونس کے مقابلے میں جماعت احمدیہ نے ایک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک سپیچ مقابلہ کیا اس میں اکثریت شامل ہونے والوں کی آ... آ... غیر مسلم تھے دیا. تو اسی طرح بہت سارے اور پروگرامز ہیں ہمارے آ... حض... آ... جا... امام جماعت احمدیہ حضرت امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم سیرت کی, کی کتاب کے کی... سیرت کے اوپر کتاب ہیں لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو uh, مفت تقسیم کیا جائے لوگوں میں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل جماعت احمدیہ کو توفیق مل رہی ہے جی ہاں جماعت احمدیہ اگر میں گلوبلی بات نہ کروں تو صرف کینیڈا کی بات کروں تو لاکھوں جی. کی تعداد میں جی. لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب چھپوائی بھی گئی اور ذاتی جو دوست تھے آپ کے یا جن سے آپ نے یہ نہیں کہ بس کہیں کھڑے ہو کے چوک میں آپ نے بانٹنا شروع کر دی کتاب اور کوئی پڑھے نہ پڑھے بلکہ ایسے پروگرامز کیے گئے جن میں سیرت کے اوپر بات کی جائے پہلے سیرت کے وہ پہلو سامنے رکھے جائیں جو دنیا کے سامنے بظاہر نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کتاب بھی دی جائے اور اس کتاب کے بعد مجھے بھی یاد ہے کہ کچھ فالو اپس بھی ہمارے ضرور ہوتے ہیں اور لوگ جی. پوچھتے بھی ہیں تو یہاں حافظ صاحب آپ سے بھی اور صادق صاحب آپ کو بھی یہ بات میں بتاؤں گا کہ ایک ایسے ہی امتیاز صاحب پچھلے سال کی بات ہے جی دسمبر کے مہینے میں کے تو ایک تھنک ٹیک سے ہماری ملاقات ہوئی وہ لوگ تھے جو سوچتے ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسرس تھے اور تھیولوجی ہی ان کا موضوع تھا جی ان کے سامنے جب ہم نے ایک یہ ساری پریزنٹیشن دی جس میں سیرت صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم کی بات کی اور بتایا کہ کس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے امین بھی تھے حقوق وبات کی بات کی کون سا فیملی سسٹم دنیا کو دیا جی. یہ ساری جب باتیں کی تو ان پروفیسرس کا یہ کہنا تھا کہ یہ مثالیں جب آپ پیش کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس زمانہ حال سے کوئی ایسی مثال موجود ہے جی زمانہ حال میں آپ کے پاس مسلمانوں کی کوئی جماعت ایسی ہے جو اس آپ کہتے ہوں کہ سیرت کے اوپر چل رہی ہے اور اس نمونے کو پیش اس نمونے کو پیش کرتی ہے پیش کرتی جی جی اور وہاں جب میں نے یہ بات کہی کہ ہمارا تعلق احمدیہ مسلم جماعت سے ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے علاوہ بتائیے <laughs> تو کیا ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے جب آپ جاتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ بہت سے پروگرامز میں جاتے ہیں آؤٹ لیٹس کو انٹرویو بھی دیتے ہیں جی بہت سارے لوگ سوالات تو کرتے ہیں اور اس نمونہ بھی پیش مانگتے ہیں تو ہم تو اپنے اپنے بحاف پہ بات کر سکتے ہیں نا ہم کسی تیسرے بندے کے بحاف پہ بات نہیں کر سکتے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنا جماعت احمدیہ کا نمونہ پیش کرتے ہیں اور اصل میں جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا جب صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا جی اور مساجد بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں جی گی جی اور اسلام کا نام باقی رہ جائے جی گا اور قرآن کریم کا صرف رسم رسم الخط رہ لکنے جائے, لکنے جائے, جائے, جائے گا لکھنے کے لیے رہ جائے گا اور پھر فرمایا کہ جو علماء ہیں ان لوگوں کے علماء ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور اس وقت نبی کریم صنعت جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت ایک اہل فارس میں سے شخص آئے گا جو اگر ایمان سوریہ پر بھی چلا جائے تو اسے واپس زمین پہ لے آئے گا تو اس کا ذکر سُرا جمعہ میں بھی ہے وا خارینہ منہم لمحہ الحق جی اور اس کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ وسلم فرمائی صلح صلح صلح ہے کہ یہ اہل فارس میں سے ایک شخص آئے گا تو حضرت مسیح ماحول تو سلام کی بیشت کا مقصد یہی یہ تھا کہ لوگوں کو دوبارہ اسلام کی حقیقی تعلیم پر واپس لایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر واپس لایا جائے تو یہ ہم نمونہ پیش کرتے ہیں کہ اس جماعت کا ہم بطور نمونہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال قبل پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ایک ایسی جماعت قائم ہوگی ٹھیک ہے تو تو یہ نمونہ ہم سامنے پیش کرتے ہیں بہت شکریہ صادق صاحب یہ جس حدیث کا ذکر کیا ہے امتیاز صاحب نے یہ حدیث اگر آپ آپ کے پاس موجود ہو آپ ہیں ہمارے سننے والوں کو بتا بھی دیں جی بالکل یہ میرے سامنے موجود ہے میں پڑھ کے اپنے جو سامین ہیں ان کو بتا دیتا ہوں آ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہ میں پہلے عربی میں اس کا متن پڑھتا ہوں پھر ان اردو میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکویاتیا علاسی زمانن لا یبکا من الاسلامی اللہ عصم ہو و لاء یبکا من القرآنی اللہ رسم ہو یعنی جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا مساجد الحم عامر تن ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی وحیہ خراب و من الخدا مگر ہدایت کے اعتبار سے ان کی مساجد خراب ہوں گی علماء احم شرم منتخطہ عدیم اسماء اور ان مساجد کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اس کے بعد آن حضور صلی اللہ نے بتایا کہ من اندی ہم تخرج الفتنہ تو وفی تعود کہ انہی لوگوں میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے واپس لوٹ جایا کریں گے تو یہ آن حضور صلی اللہ, علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کی حدیث مبارکہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لفظ یہ حدیث جو ہے اس زمانے میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جی ہاں بالکل حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں اور آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ جو یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور امتیاز احمد سرا صاحب نے ہمیں بتایا کہ اسی کے ساتھ پھر ایک خوشقبلی بھی دی گئی تھی اور ایک پیش پیشگوئی اور تھی جس کی وجہ سے ہم مسیح مودود کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تو آپ پاکستان سے ابھی جلدی مطلب آپ ابھی آئے ہیں اور آپ وہاں کے حالات کو بخوبی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ کو واقعی نظر آتا ہے کہ علماء کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اور ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ربیع الاول میں جیسے کہ ہم نے بات کی ہے پورے سال جو تربیت کے امور تھے جو علماء کو دیکھنے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تربیت تو کہیں دور رہ گئی ان کی زبان ان کا اپنی کردار جو اب دنیا کے سامنے آ رہا ہے جس کو وہ اسلام کہہ کے پیش کرتے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ حدیث پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے دیکھتے ہیں آپ اس کو سفی صاحب اگر سرسری نظر سے بھی ان علماء نام نہاد علماء کو دیکھا جائے اور ان کے کردار کو دیکھا جائے اور پھر ان ان کی باتوں کو سنا جائے اور جس لحاظ سے وہ اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہیں اور جس طرح وہ Uh, اسلام کی تعلیم کو پیش کر رہے ہیں وہ تو اس حدیث کو اس طرح پورا کر رہی ہے جیسے سورج نکلا ہے کہ سلام. یہ حدیث جیسے آمد و سلّم ان کے حالات سلام. دیکھ رہے تھے اور اچھی طرح جب پوری طرح ان کے حالات دیکھ لیے تو یہ حدیث بیان فرمائی سلام. کہ مسجدیں تو ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی آج جتنے بھی فتنے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکل رہے ہیں وہ ان علماء نام نہاد علماء مسجدوں سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آؤ چڑھو ان پہ حملے کر دو اور پھر انہیں حملوں کے نتیجے میں کئی معصوموں کے املاک جو ہیں وہ تباہ کر دیئے کئی معصوموں کی جانیں تباہ کر دی اور صرف اور صرف مقصد ان ساری باتوں کے پیچھے ان کے پرسنل اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں آپ نے اگر پچھلے ایک دو سال میں پاکستان کی نیوز سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض دفعہ ایک ہی بظاہر ایک ہی بات کے لیے نکلتے ہیں اور جب اس بات کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد دو گروپس میں ہو جاتے ہیں ٹھیک کیونکہ ذاتی مفاد نظر نہیں آتا ذاتی مفات پورا ہوتا, نظر نہیں آتا اور عوام لگتا ہے ایسے عوام کو وہ چارے کے طور پہ استعمال طور. کرتے ہیں تو امتیاز صاحب یہ, یہ بات ہم نے شروع کی ہے اسی موضوع کو لے کر اگر آگے بڑھیں آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایک نیا فتنہ ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے حکومت کی رٹ بھی چیلنج کی جاتی ہے یہ سب باتیں چلیے گزارا اور گوارا لیکن جو زک اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم, وسلم. وسلم کو پڑھتی ہے اور جو دنیا دیکھتی ہے پھر جس طرح کے سوال ہم تو یہ مغرب میں بیٹھے ہیں جی جو سوالات ہم تک آتے ہیں یہ نقابل برداشتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی م... مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں جو آسیہ بی بی کی بات ہوئی جی ایک قانون موجود ہے ایک کورٹ موجود ہے جنہوں نے کئی سال لگائے اور اپنی پوری کی پوری تحقیق کی اس کے بعد ایک تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا اور ان فیصلوں میں جا بجا انہوں نے حوالہ جات بھی شامل کیے ہیں ٹھیک اور خاص بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ الزام جھوٹا لگایا گیا تھا اور اس کو استعمال کیا گیا تھا اور اس میں وہاں کے علماء بھی استعمال ہوئے اور ملک میں ایک حجانی کیفیت اس فیصلے کے بعد ہو گئی جی یہ کیا یہ اسلام ہے نہیں یہ تو اسلام بالکل نہیں ہرگز نہیں اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی و اول امر من ٹھیک ہے اور اس میں جو حکومتیں ہیں ان کے جو قوانین ہیں ان کو بھی وہ آ جاتا ہے دراصل یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارا کام اور یہ دھنگا اور فساد جو کیا جا رہا ہے اور جو بڑے شور سے اونچے اونچے نارے لگائے جاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, وسلم. تعلیم تھی کہ راستے بند کر دیں سڑکیں بند کر دیں باہر نکل آئیں جلاؤ گھراؤ کریں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں یہ تو ہر چیز آضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی بالکل. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم ایک دفعہ صحابہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو ان دنوں میں چونکہ آفسز وغیرہ تو اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا <تصفح> تو وہ راستے میں بیٹھ کے انہوں نے, <تصفح> <اللہ علیہ> <تصفح> <سلم> نے سائڈ پہ بیٹھ کے جو بھی معاملات کرنے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یار اللہ ہم نے کاروبار کی باتیں کرنی ہوتی ہیں جو بھی ڈیلنگز کرنی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس چارہ نہیں ہے بیٹھنے کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم فرمایا علیہ وسلم. کہ پھر اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حق حقوق ادا کرنے ہیں اب ان کے لیے بڑی ایک عجیب چیز تھی کہ راستے کے بھی حق ہوتے ہیں hmm. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم جو آپ پیش کر رہے ہیں جن کو ہم بھلا چکے ہیں اور یہی آنے کا مقصد تھا حضرت مسیح محدود کا کہ ان تعلیموں کو ان تعلیم اس ان تعلیم،, تعلیم کو دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو دین کا حیا کرنے کا مقصد ہے, ہے وہ یہی ہے نا تو حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ. نے فرمایا کہ راستے کے حق یہ ہیں حقوق یہ ہیں کہ آپ اپنی نظریں نیچی رکھا کرو اور دکھ دینے سے بچو دکھ دینے سے بچو بڑے کلیئر الفاظ ہیں واضح الفاظ ہیں کہ یہ راستے کا حق ہے سلام کا جواب دو یہ راستے کا حق ہے نیک بات کی تلقین کرو اور بری بات سے روکو یہ راستے کا حق ہے اب یہ دیکھا جائے کہ جو ان حال میں پاکستان میں ہوا جو فساد برپا کیا پورے ملک کو بند کر دیا آ, آ, جو معاشی نقصان ہے وہ تو ایک جگہ جی. ہے اور جو جانی نقصان ہے وہ بھی وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے املاک کو نقصان ہے پھر آپ نے دیکھا کہ اے, سوشل میڈیا پہ تو آج کل ہر چیز سامنے آ جاتی ہے ساد ایک ساتھ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک بچہ بچارہ اپنے روزی کمانے جا رہا ہے جی. اور کیلے के, اس کے پاس ہیں اور وہ لوٹ رہے ہیں کیلے اس کے جی. پاس سے <تبع> تو کیا یہ نبی کرن صلی اللہ وسلم کی تعلیم ہے آپ نے فرمایا کہ دکھ دینے سے بچو نیکی کی تلقین کرو بری باتوں سے روکو تو یہ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بلکل خلاف ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں دیکھا جائے تو بالکل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے پاکستان کے حالات ہیں کس طرح حضور نے اس کا نقشہ کھینچا ہر بہنیں ہی وہ حالات جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے آپس کے تعلقات میں قرآن کریم میں یہ خصوصیت بیان فرماتا ہے کہ وہ ہما و بینہ ہوں کہ آپس میں بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں لیکن یہ رحم تو دور کی بات ہے اکثر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ روزانہ خبریں آتی ہیں کہ سینکڑوں مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو رہے ہیں اور یہ چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہے یہ ظلمات اگر اپنے طور پر ظلم کر رہے ہیں تو کریں لیکن یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ہو رہی ہے یعنی یہ جو ظلم کرتے ہیں یہ بجائے یہ کہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کر رہے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قتل کرتا ہے وہ خدا جو رب العالمین ہے وہ خدا جو رحمان ہے رحیم ہے اور پھر وہ رسول جو رحمت العالمین ہے ان کے نام پر ظلم و بربریت کی مسائلیں قائم کر کے بے قصوں کو جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا وہ بچہ جو اپنی روزی کمانے کے لیے آیا ہوا تھا اس کو جی. ہی لوٹنا شروع کر دیا بچارا. ایک بچہ تھا جی تو بے قصوں کو عورتوں کو بچوں کو معصوموں کو گھروں سے گھر کیا جا رہا ہے بھوک میں مبتلا کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ تمام کام وہ کہتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ کر رہے ہیں ایک کلام طاہر سے ایک بڑی پرانی ہے اس کا ایک بند ہے جو میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسی خامی سید اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسی الراب رحم اللہ تعالیٰ جماعت کے چوتھے خلیف خلیفہ حد. جو تھے جماعت احمدیہ کے ان کی نظم ہے آپ لکھتے ہیں کہ اس رحمت اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں وہ آگ بجھانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہیں سبحان اللہ وہ والی تھا مسکینوں کا بیواؤں اور یتیموں کا یہ ماؤں بہنوں کے سر کی چادر کو جلانے والے ہیں وہ جو سخا کا شہزادہ تھا بھوک مٹانے آیا تھا وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا بھوک مٹانے آیا تھا یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں دین و ایمان وطن یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں دین و ایمان وطن اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یا ران وطن کیا دیکھا جائے اس میں ایک اور جو یہ وطن سے دوبارہ پڑی گئی پلیز یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں دینوں ایمان وطن اے دیس سے آنے والے پتا کس حال میں ہے یا وطن اب دیکھا جائے کہ اب اس جو دھرنے پہ جو باتیں کی گئیں وہ بالکل یہ شعر اس کی عکاسی کرتا, کرتا ہے, ہے کہ کس طرح ملک عوام کو اکسایا جا رہا ہے غداری پر بالکل اور کس طرح ملک کو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور جو آرمی چیف ہیں ان کے خلاف کی جائے کیا یہ اسلام سکھاتا ہے تک اور آج تک تو ہمیں یہ اسلام نبی قرآن جماعت احمدیہ کو اس بات کا اعتراض کرتے رہے ہیں کہ ہم ملک کے غدار ہیں جی تو اب تو اللہ تعالی کے فرض سے سچ سچ پتہ لگ گیا کہ کون ملک کا غدار, غدار ہے, غدار ہے, ہے کوئی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دکھا دی جائے کہاں کہیں جماعت کے کسی خلیفہ نے یا جماعت کے کسی لیڈر نے یہ کہا ہو کہ اس طرح ملک سے غداری کی جائے ہرگز میں ہرگز،, ہرگز نہیں ہرگز تو یہ دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سلام. کی تعلیم کے خلاف ہے کہ زر کے پجاری ہیں صرف مال ملکم. سے مطلب ہے ملکم. اور اس کے لیے یہ دین کو بھی بیچیں گے اور ملک کو بھی بیچیں گے اور اور بھی بہت ساری جو خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح یہ سارا کچھ ہوا اور کہاں سے یہ سارا کچھ اکسایا جا رہا تھا کہ باہر نکل کے جلاو جلاو گھراو کیا جائے تو دراصل ہم بات کر رہے ہیں ہم ایک اور ٹینجنٹ میں جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کی تعلیم لے کے آئے اور اس کے بارے میں ہمارے آآ آآ آآ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیل خام سید اللہ بن عصل عزی سرماتے ہیں آج تو اس خوشی کے دن آج تو اس خوشی کے دن ہر مسلمان کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے تھا یعنی کہ یہ جو خوشی تھی اس اس خوشی کا جو ہر مسلمان کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے تھا کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ امن و سلامتی کا بادشاہ ہے اور وہ دنیا کے لیے رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے والا ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی سنت پر چلنے ہم چلنے والے ہیں تو کیا ہم نبی ہمیں جب ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مناد بناتے ہیں جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ بارہ رویع کو آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک یہ ہمارے لیے آ, آ خود کا محاسبہ کرنے کا بھی دن ہے جی. کہ کیا ہم جو جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں بوجھ فرمایا کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں بالکل. کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے بالکل. ہیں کیا آپ آپ کے احکام پر عمل کر کے کر رہے ہیں کیا جو آپ کی تعلیم ہے اس پر عمل کر رہے ہیں اور دنیا میں اس کا پرچار کر رہے ہیں اور یہ ایک محاسبے کا دن ہے اور ہم کو کرنا چاہیے کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں اور جو بہترین بہترین طریقہ ہے وہ اپنے عمل سے ہمیں ظاہر کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس کا اس جو یہ امن سلامتی کا مذہب تھا کیا ہم ہمارے عمل سے اس کو کہیں ٹھیس تو نہیں پہنچ بالکل رہی بالکل چلیے بہت شکریہ سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج امتیاز احمد سرا صاحب موجود ہیں صادق احمد صاحب موجود ہیں اور اسی طرح سے حافظ علی مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں پروگرام میں ہمارے مختلف موضوعات ہیں جن کے اوپر گفتگو جاری ہے اور اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی خوش آمدید اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یا پھر ٹول فری نمبر ہے 1855 ایٹ فائیو آپ ریڈیو احمدیہ میں کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے ساتھ آپ ریڈیو احمدیہ میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں ہمارا یہ پروگرام جاری رہتا ہے سامعین شب بارہ بجے تک جبکہ پروگرام میں آٹھ سے دس بجے تک ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں اسی فریکوینسی پر جب کہ دس بجے سے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے چنانچہ دس بجتے ہی ہمارا تو جاری رہے گا اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود مہمان بھی ہوں گے لیکن فریکوینسی کے لحاظ سے ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر چلے جائیں گے ایک دفعہ پھر بتائے دیتے ہیں کہ فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام ہمارا جاری ہے امتیاز صاحب بات آپ سے ہی آگے بڑھاؤں گا میں جی کہ ہم نے بات کی ہے ربی الاول کی اور یہ اس, اس اس ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ آج ضرورت ہے کہ کوئی ایک جماعت ایسی نکلے جو خیر امت بنے اور نیکی کی طرف بلائے لوگوں کو برائی سے روکے اور اس عملی نمونے کو اس انقلاب کو جو حضور صلی, صلی اللہ علیہ ول علی نے عرب کے بیابانوں میں دکھایا تھا دنیا کو اور ساری دنیا کو وہ دکھائے تو اس ضمن میں ہم احمدیہ مسلم جماعت کو یا جماعت احمدیہ کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ جی. وہ جماعت ہے جو خلافت کے ہاتھ پر اکٹھی ہے تو خلیفہ وقت جو کہ خلیفہ اسلام ہے اس وقت جی. اور ہمارے موجودہ امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنثر عزیز جہاں جماعت کی ایک تربیت کے لیے یا جماعت کی قیادت کر رہے ہیں وہیں پوری دنیا میں اسلام کی وہ حقیقی تصویر پیش کر رہے ہیں جس کی دی. ضرورت تھی چنانچہ جہاں جہاں آپ دنیا میں جاتے ہیں وہاں آپ کے دورہ کا جہاں ایک مقصد یا مقاصد کئی ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان جیسی شخصیت کا کسی ملک میں ہونے سے میڈیا بھی توجہ پاتا ہے اور حکومتی ارکان تک بھی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور اسلام کا ایک حقیقی پیغام ہے جو دیا جاتا ہے تو اس زمن میں میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ امام جماعت احمدیہ نے اس ماہ کے شروع میں اور پچھلے ماہ کے اختتام سے جو دورہ امریکہ کا شروع کیا تھا اس دورے کی کچھ جھلکیاں ہمیں دیجیے کچھ بتائیے کہ کیا مقصد تھا کیا حاصل ہوا اس دورے سے جی آ, دراصل آ, آ, حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد خلیفۃ المسیل خان سید اللہ بن بنصر عزیز جس طرح آپ نے عرض کیا کہ امریکہ کے دورے میں تشریف لائے ہوئے تھے اور اس دورے میں آپ نے جو جماعت کی تعلیمی تربیتی تبلیغی آ, لحاظ سے جو نسائیں فرمائی وہ تو ہیں ہی ہیں اور ملاقاتیں کی اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سیاسی حلقے میں لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے تین مساجد کا تین مساجد کا افتتاح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ساؤتھ امریکہ میں ایک ہسپتال کا افتتاح کیا تو اس کا ہم ہسپتال کا تو صادق صاحب ہم ذکر کریں گے مساجد کے لحاظ سے بھی ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ صادق صاحب خود گئے ہوئے تھے ہیوسٹن تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں جی خاص صاحب کو موقع ملا ہیوسٹن میں جانے کا جب حضور وہاں پر تشریف لے گئے تو اس دوران میں بھی وہاں پر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا موقع ملا حضور کو دیکھنے کا موقع ملا اور اس میں سے جو زیادہ نمایاں بات اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب آپ حضور انور کو دیکھتے ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا ہو تو وہ سارا ماحول جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نہایت ہی روحانی قسم کا ماحول ہوتا ہے اور لوگوں کی شکلوں پر نظر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ امن سے آرام سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوتا اور اگر مسجدوں کا حال دیکھیں تو مسجد بڑی ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ حضور وہاں پر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں اس سے پہلے بلکہ گھنٹوں پہلے مسجد جو ہے وہ بھر جاتی ہے تاکہ لوگوں کو مسجد میں بیٹھنے کا موقع ملے اور وہاں پر حضور عمر کے پیچھے نمازیں ادا کرنے کا موقع ملے اسی طرح جو بچے ہیں ان پر خاص طور پر ان مواقع پر بہت سا جوش پایا جاتا ہے اکثر والدین کچھ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آج کل بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے تو بجائے اس کے کہ جیسے کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں والدین جو ہے وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ چلو مسجد چلتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز نماز پڑھنے کے لیے چلتے جی. ہیں لیکن یہاں پر یہ سماعت تھا کہ بچے جو ہیں وہ والدین کو پوچھ رہے ہوتے تھے کہ اگلی نماز کا وقت کب ہے ہم کب نماز کے لیے جائیں گے کب مسجد جائیں گے کب حضور انور کو دیکھیں گے تو نہایت ہی پیارا نہایت ہی امن ماحول جو ہے روحانی ماحول جو ہے وہ وہاں دیکھنے کو ملا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی نمازیں جو ہیں وہ حضورِ انور کے پیچھے پڑھنے کا بھی موقع ملا چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ صادق صاحب خاکثار کو بھی یہ موقع ملا تھا کہ آپ میں جب آخری جمعہ جو کہ ورجینیا میں تھا تو امتیاز صاحب ورجینیا والا جمعہ مجھے موقع ملا جس جی جی. حضور کی امامت میں نماز ادا کی جائے اور دو دن کا سفر تھا دو دن وہاں پہ گزارے صرف اور ان دو دنوں میں بہت سے بالکل جو آپ نے صادق صاحب بتایا نا کہ فیملیز ائی ہوئی تھیں بچے آئے ہوئے تھے ایک جی ایک ایسا ماحول تھا جس میں جس کو بیان سے باہر ہے وہ مسجد جو ہماری بیت الرحمان ہے وہاں پر بھی جمعے جی کے دن میں خود صبح نو بجے لائن میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح مسجد کے اندر جانے کی جگہ مل جائے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہزاروں لوگ تھے ہزاروں لوگ جو آئے ہوئے تھے پھر جمعہ ختم ہوا تو نماز مغرب شاع کی تیاری کے لیے اثر کے لیے وہیں جو صبح آٹھ بجے ہم پہنچے ہیں مسجد ساڑھے آٹھ بجے تو جب واپسی ہوئی ہے تو رات کی گیارہ اس وقت تک بچو چکے تھے اور صرف یہ تھا کہ جائیں تھوڑی دیر کے لیے پھر فجر کی نماز کے لیے واپس آنا ہے تو بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے کینیڈا سے بھی گئے امریکہ سے پورے آئے ہوئے تھے لیکن بات یہ ہے امتیاز صاحب جی کہ یہ تو جماعت کے ہمارے ہم لوگوں کی اپنی ایک محبت ہے جو خلیفۂ وقت کے ساتھ ہے اس کا تو کوئی کوئی ایسا ذکر نہیں لیکن مساجد کا افتتاح کیا مساجد کے افتتاح کی جو بات تھی وہ بڑی اہم ہے تین مساجد تو اسی علاقے میں افتتاح ہوا جی جس میں ورجینیا میں, میں پھر میں پھر ہیوسٹن میں بھی تھا مسجد کا افتتاح نہیں But بلکہ اس سے پہلے گوئٹہ مالا میں ناصر ہاسپٹل کے افتتاح کے لیے گئے تھے مور میں ایک مسجد کا افتتاح کیا گیا تھا ان مساجد کے افتتاح کیے گئے تو جب مساجد کا افتتاح ہوتا ہے تو اس میں میڈیا بھی آتی ہے اس علاقے کے جو لوگ ہیں انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسجد وہاں پہ تعمیر ہوئی ہے اور مسجد میں لوگ آئیں گے تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں کہ مسجد کیا ہے کیا, کیا کیا جائے گا یہاں پہ یہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں جمع ہو کے کس قسم کی تعلیم ہے جو دی جاتی ہے تو ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہاں یہ موقع پھر ملتا ہے کہ جب مسجد کا افتتاح ہوتا ہے تو اسلام کی امن کی ایک جو تعلیم ہے حقیقی تعلیم جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی جاتی ہے اور ہماری تمام جماعت ہم احمد یہ کہ جتنی مساجد ہیں امتیاز صاحب اس میں ہم یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں جو عام لوگ ہیں انہیں کہیں کہ آئیے مسجد کا ایک ٹور کیجئے دیکھیے کہ مسجد میں کیا کیا جاتا ہے تعارف حاصل کیجئے مسجد سے اور یہ چیزیں بڑی ایک اس علاقے کے عمومی ماحول میں تبدیلی کا اور اسلام کے بارے میں جو ان لوگوں کی سوچ ہے اس سوچ میں تبدیلی بنتی ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوئے ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیا احمد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ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 احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ بار احمدی زندہ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب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 دندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد زندہ باد احمدی زند زند